وا اصحابک یا نور الله و علی الک و اصحابک یا نور الله نبی کریم افرحیم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کا دن میرے قریب ترین شخص وہ ہوگا جس نے مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑے ہوں گے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و علی علیک یا رسول اللہ ایک سلطنت کے بادشاہ اپنی نے میں سے کسی غریب فرد سے یہ کہا کہ جو ہمارا ٹریئر ہے جو ہمارا خزانہ ہے تم وہاں چلے جاؤ جہاں رکھا ہوا ہے اور آج کا سارا دن تمہارے پاس ہے جتنا خزانہ چاہو ہمارے خزانے میں سے لے جاؤ مدنی جل کے ناظرین وہ غریب شخص جب خزانہ جہاں رکھا ہوا تھا وہاں پر پہنچا تو اس کی آنکھیں کھیرا ہو گئی وہ تو حیران پریشان ہو گیا کہ ہر طرف جو ہے وہ سونے کے امبار ہیں کہیں سونے کی اشرفیاں ہیں کہیں سونے کے برتن رکھے ہوئے ہیں کہیں چاندی کے زیورات رکھے ہوئے ہیں کہیں ظروف طرح طرح کے رکھے ہوئے ہیں یہ اب سوچ رہا تھا کہ میں یہاں سے کیا کیا چیز لے جاؤں گا دن کا وقت تھا اس کے پاس کہ دن ہی دن میں یہ سارا نظام تم نے کرنا ہے جو معاملہ ہے تمہارا اپنا کر لینا ہے اس نے وہاں پر دیکھا کہ ایک سونے کا بیڈ بنا ہوا تھا اور اس بیڈ پر زبردست ایک خوابگاہ تھی اس نے کہا چلو ایسا کرتے ہیں آج میں یہاں خزانے میں پہنچا ہوں سونے کے امبار ہر طرف ہیں یہاں ذرا اس بیڈ پہ سو کے دیکھتا ہوں وہ شخص وہاں پر سویا اور سویا اور پھر ایسا سویا کہ خود نام نے آ کر کے اس کو اٹھایا اٹھو بھائی اٹھ گیا کچروں نکلو یہاں سے باہر اب اس نے کہا بھی بادشاہ نے مجھے بھیجا ہے یہاں پر کہ سارا دن تمہارے پاس ہے یہاں سے خزانہ لے جاؤ آپ مجھے یہاں سے باہر نکال رہے ہیں کہا ٹائم جو تمہارے پاس تھا وقت جو تمہارے پاس تھا تم وہ سو کے گزار چکے سورج ڈوب چکا مدت ختم ہو چکی لہذا اب تم یہاں سے کچھ بھی نہیں لے جا سکتے لہذا یہاں سے باہر چلے جاؤ یوں وہ بےچارا کفے افسوس ملتا ملتا وہاں سے باہر آ گیا بعض اوقات ایسا ہی ہوتا ہے ہمارے پاس بھی وقت ہوتا ہے لیکن ہم وہ ضائع کر رہے ہوتے ہیں ماہ مماضان و مبارک بھی غفلتوں میں گزار رہے ہوتے ہیں اللہ ہمارے حال پر رحمت فرمائے اور غفلت کی چادر کو دور فرمائے کل بھی آپ نے سلسلہ دیکھا نگران مرکزی مریض سے شورا ہمارے ساتھ ہیں آج بھی انشاءاللہ ہم ان سے مدنی پھول لیں گے کل گزشتہ سے ویبستہ کچھ باتیں ہیں ان پر انشاءاللہ ان سے رہنمائی بھی لیں گے آپ کی کالز کو آپ کے میسیجز کو اور آپ کے جو واٹس ہیں ایس ایم ایس ہیں ان کو بھی انشاءاللہ شاء کا حصہ ضرور بنائیں گے موضوع کی طرف آنے سے پہلے آئیے آپ کو بتانے ہیں آج زکوت کا نصاب کتنا ہے صل اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یکم جون دو ہزار سترہ زکوت کا نصاب چاندی کے حساب سے سینتیس ہزار پانچ سو اڑتیس روپے یکم جون دو ہزار سترہ زکوات کا نصاب چاندی کے حساب سے سینتیس ہزار پانچ سو اڑتیس روپے یکم جون دو ہزار سترہ زکوٰۃ کا نصاب چاندی کے حساب سے سینتیس ہزار پانچ سو روپے مدینہ مدینہ اللہ میں انفاق کی سبیل اللہ کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے اموال کی زکات دینے کی بھی اللہ توفیق عطا فرمائے جی اگر آپ نے زکوٰۃ نہیں نکالی ہے اور آپ پر زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے تو میری مدنی انتجا ہے کہ مہربانی کر کے فورن اپنی زکوٰۃ اپنے مال سے باہر نکال کر اس کو اس کے مستحق تک پہنچا دیں اگر آپ پر زکات فرض ہو چکی ہے اور آپ زکوت نہیں دے رہے تو آپ گناہگار ہو رہے ہوں گے اللہ بہت ضروری ہے مدینہ مدینہ ماشاءاللہ کل ما آپ نے حضرت ایک بات کہی تھی آپ نے فرمایا تھا کہ کالجز اور یونیورسٹیز کے اندر بھی تربیت کا اہتمام ہونا چاہیے کچھ اس کی تھوڑی وضاحت فرمائیے الحمد للہ ربی العالمین وسلات وسلم سید میں نے بات کو اتنی مشکل نہیں کی تھی بہت آسان انداز میں عرض کرنے کی کوشش کی تھی کہ میرا اپنا تجزیہ یا تجربہ یا مشاہدہ کہہ لیں نظریہ بھی کہہ لیں وہ یہی ہے کہ چونکہ ہماری اکثریت اس وقت کالج یونیورسٹیز وغیرہ کے اندر موجود ہے اسکول وغیرہ میں جاتی ہے اور دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کا کریز یہ مطلب کہ بچے کی پیدائش سے پہلے سے ہی ہے کہ جس معاشرے کی خرابیوں پر ہم باتیں کرتے ہیں اور جن مطلب کہ غیر اخلاقی حرکات کو ہم یہاں پر آئیڈینٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں یہ حرکتیں عموماً جس طبقے سے صادر ہوتی ہیں جو لوگ یہ حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں ان کو ان کا جو واسطہ یا ان کا زیادہ تر جو وقت ہے وہ یونیورسٹی کالج اور اسکولوں میں گزر رہا ہوتا ہے یہ ایک بدی سی بہت واضح سے میں بات کر رہا ہوں یا تو وہ اسکول کالج یونیورسٹی کا انہوں نے منہ نہیں دیکھا ہوتا تو ان کو باہر کا ماحول اس طرح کا ملا ہوتا ہے ورنہ زیادہ تر یہ آپ کو جتنے بھی ہراڑی کرتے ہوئے آپ کو نیو ایئر نائٹ مناتے ہوئے تو رمضان کی راتوں میں الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہوئے چودہ اگست کو جو مطلب کہ الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہوئے جو لوگ آپ کو ملیں گے یا وہ اسکول کالج یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہوتے ہیں یا وہاں سے فارغ ہوئے ہوتے ہیں مدارس سے ایک مذہبی قرآن پڑھنے والا طبقہ قرآن و حدیث کو پڑھتا ہے اور نمازیں پڑھتا ہے اور مسجد کا جس نے راستہ لیا ہوا ہے ایسا طبقہ آپ کو نہ ہونے کے بارے میں ملے گا میں نہیں کہتا کہ بالکل نہیں ملے گا مگر اس نے بھی وہ بھی یوں ملتا ہے کہ اس نے پڑھائی کے لیے اپنی تعلیم کے لیے تو وہ دینی مول اختیار کیا ہوا ہوتا ہے لیکن باہر جو اس کی گیدرنگ ہوتی ہے وہ اس سے مطابقت نہیں رکھتی زیادہ ہو لیکن اس لیے اس کو میری بات کو تنقیدی پہلو پر محض نہ لیا جائے اگر تعمیری پہلو پر لیں گے تو شاید ہم اپنے معاشرے کو ایک بہتر مستقبل دے سکیں گے ٹھیک ہے کیونکہ ہم خود جیسے میں ایز دعوت اسلامی اگر میں بات کرتا ہوں تو ہم خود اسکول چلا رہے ہیں دارالمدینہ کے نام پر ٹھیک ہے ہم خود پری پرائمری بھی چلا رہے ہیں ہم سیکنڈری بھی چلا رہے ہیں اچھا ہم کالجز کی طرف بھی جا رہے ہیں اور انشاءاللہ تھوڑے عرصے میں ہم یونیورسٹی کی طرف بھی جا رہے ہیں تاکہ کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو جائے کہ یار یہ بالکل مطلب کہ یہ کالج یونیورسٹی اور اسکول کے مطلب کہ اس کے متعلق بات کر رہا ہے ہم نے بھی اسکول کھولے ہوئے ہیں دارالمدینہ اسلامک ایجوکیشن انسٹیٹیوشن ہمارا بنا ہوا اسلامک اسکول اور ہمارے پاس وہ چودہ ہزار سے زیادہ مدنی من مدنی منیا پڑھ رہے ہیں ہماری آلموسٹ فورٹی برانچز ہیں دیٹ ہم یہ جو ایجوکیشن سیکٹر ہے اس کو آن کیے ہوئے ہیں ایسا نہیں ہے اس کو کوئی مطلب کہ غلط اس کے سینرو میں اگر آپ پہلے سے نیگیٹو ہو جائیں گے تو پھر میری بات آپ شاید درست طور پر سمجھ نہیں پائیں گے اور یہ میں نے وضاحت بھی کی ایک شخص کے بارے میں میں نے پڑھا تھا کہ وہ ایک مذہبی کانفرنس تھی یا مذہبی اجتماع تھا تو اس میں ایک شخص کو دعوت دی گئی بیان کرنے کی جب وہ شخص بیان کے لیے ڈائس پر آئے تو دیکھا تو بھائی اس کے چہرے پر تو داڑی کا ایک بال نہیں ہے اب لوگ اس کو ہراس دینے لگے کہ سارے مولانا سامنے بیٹھے ہوئے یہ ایک داڑھی کا بال چہرے پر نہیں ہے یہ آ کر ہم کو کیا اسپیچ کرے گا اب اس نے اس بات کو بھانپ لیا اور اس نے کہا کہ بھائی جان میں آپ کی تصویر کو سمجھتا ہوں بات یہ ہے کہ میری داڑھی آتی ہی نہیں ہے یعنی میں نے میں شیو نہیں کرتا میری بال ہی نہیں آتے اللہ دعا کرے میرے بال آ جائے تاکہ میری داڑھی ہو جائے تو وہ اس کی قدرتی طور پر بال نہیں ہے تو اب اس کا یہ وضاحت کرنا سامنے والے کو تھوڑی سی کی ہلکی مسکراہٹ منہ پر آئی اور وہ سننے کے لیے تیار ہو گئے کہ ہاں یہ بات کرے ہم سے کیونکہ ایک جو بھی بات کی جائے اور اگر میری گفتگو اور آپ کی سوچ کے درمیان کوئی نگیٹیوٹی کا حجاب یا منفی پردہ آ جائے گا یا منفی دیوار آ جائے گی تو شاید میں اپنی بات آپ تک درست پہنچا نہ سکوں اس لیے میری جو اپنی رائے ہے آپ کال کر کے میری رائے کو آپ انڈوس بھی کر سکتے ہیں تصدیق بھی کر سکتے ہیں آپ تقزیب بھی کر سکتے ہیں آپ ناظرین ہیں ہمارے آپ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کی اپنی سوچ ہوگی اپنی مینٹیلیٹی ہوگی تو وہ جو طبقہ جو ہمارا کالج یونیورسٹی اسکول نے پڑھا جو کروڑوں کی تعداد میں ہے اور بالکل تین ساڑھے تین سال کی عمر سے ہم نے اس کو دے دیا ہے اور جب ہم اس کو واپس لیتے ہیں آلموسٹ تو وہ اٹھارہ بیس بائیس سال کی اس کی عمر ہوتی ہے پھر آگے جا کر وہ اپنی فیلڈ خود چوائس کر رہا ہوتا ہے گریجویشن کے بعد وہ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے تو کبھی میڈیکل کی طرف کبھی کامرس کی طرف کبھی آرٹس کی طرف کبھی کس پروفیشن کی طرف وہ جا رہا ہوتا ہے مگر اس پورے ٹینیور میں جو یہ گزر کر آیا ہے اس کی اسلامی مذہبی تعلیم و تربیت کی پرسنٹیج کیا ہے اور اس کی مذہبی اخلاق مذہبی اخلاقیات ہمیں سکھائے گئے ہیں اور جو ہمیں رائٹس آف نیبر بتائے گئے ہیں اسلامی اے اسلامک ایجوکیشن ایز اسلامک پوائنٹ آف ویو میں ارض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں میری بات تھوڑی طویل ہو رہی ہے اس دورہ برداشت کیجیے گا ایز اسلامی پوائنٹ آف ویو بات کر رہا ہوں کہ رائٹس آف پیرنٹس رائ... رائٹس آف پیرنٹس میں بھی اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ اتنا بائفگریڈ کرتی ہے اور اتنا مطلب کہ ڈیوائیڈ کرتی ہے رائٹس کو کہ جب پیرنٹس کی حقوق کی بات آتی ہے تو اسلام ماں کو الگ ڈسکس کر رہا ہے باپ کو الگ ڈسکس کر رہا ہے Very ٹھیک ہے جب بھائیوں کی بات آتی ہے تو اسلام بھائی کو الگ ڈسکس کر رہا ہے بہن کو الگ ڈسکس کر رہا ہے طرح طرح کے تقسیم کاری بھی ہو جاتے ہیں بڑے بھائی چھوٹے بھائی بھی ہیں اس کے ساتھ اللہ بھائی خیافی بھائی حقیقی بھائی ان تینوں کے دودھ بھائی الگ ہیں بالکل اچھا اس کو الگ ڈسکس کرتا ہے اس کے بعد اگر آپ چلیں تو اولاد کو جب اسلام ڈسکس کرتا ہے رائٹس آف چلڈرن میں اگر بات کی جائے تو اسلام بیٹے کو الگ ڈسکس کر رہا ہے بیٹی کو الگ ڈسکس اللہ کر اللہ رہا اللہ ہے ٹھیک ہے اچھا ماں کو جہاں الگ ڈسکس کیا رہا ہے اسلام تو وہاں خالہ کو بھی الگ بیان کیا جا رہا ہے اچھا جب رائٹس آف نیبر کی بات آتی ہیں تو اسلام کا ایک اپنا نظریہ ایک اسلام کا ایک اپنا کانسیپٹ ہے ایون کہ جو آپ کے جوار کے لوگ ہیں قرب و جوار کے جو لوگ ایون کے جو آپ کے ساتھ تھوڑا سا وقت گزارتے ہیں ان کے رائٹس بھی اسلام بیان کر رہا ہوتا ہے جو میں کچھ کہہ رہا ہوں یہ قرآن اور حدیث کے مضامین کا ایک میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کیا اس پورے بائیس پچیس سال کا جو ہمارا ایجوکیشن ٹینیور ہے مطلب کہ وہ پری, پری پرائمری سے لے کر گریجویشن تک کے میں بات کروں تو یہ پورا ٹینور کیا اس میں یہ پورے اسلام کی جو اخلاقی تعلیم ہے کہ جناب روڈ پر چلنے کے آداب یہ ہیں تو سڑک پر بیٹھنے کے آداب یہ ہیں تو نگاہوں کے آداب یہ ہیں تو زبان کے آداب یہ ہیں تو سوچ کے آداب یہ ہیں تو گیبت اسے کہتے ہیں تو چگلی اسے کہتے ہیں تو بدگمانی اسے کہتے ہیں تو دل آزاری اسے کہتے ہیں یہ سب چیزیں ہیں کہ ہم اپنے اس پورے, اس پورے ٹینور کے اندر جو ایجوکیشن ٹینیور ہے اس کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت یعنی میں گمان کرتا ہوں کہ بائیس سال تک ایک نوجوان میرا تعلیم حاصل کر رہا ہے بائیس سال کے بعد جب اسے سرکار کی سیرت پوچھتا ہوں تو سرکار کی سیرت پر سفا نہیں لکھ سکتا صلی اللہ علیہ وسلم آقا کی اولاد کے بارے میں اس کو پتا نہیں کہ اس کے پوچھو کہ بتاؤ کہ ہمارے نبی جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں کی بیٹیاں کتنی تھیں اس نے بائیس سال ایجوکیشن حاصل کی اس کو اپنے نبی کی بیٹیوں کی تعداد نہیں پتا نبی کے بیٹیوں کے نام نہیں پتا اچھا اس کو اس کے علاوہ بہت کچھ پتا ہے تو یہ جو میرا جو قلبی جو کہنے کا مقصد تھا کہ کہیں کوئی غلط فیمی نہ ہو جائے اگر یہ اسلام کی بنیادی ایجوکیشن اسلام کی بنیادی معلومات مینرس آف ایٹیکٹس آف اسلام مینرس آف اسلام ایجوکیشن اسلام جو پروپرلی اس کی پوری روح کے ساتھ جو ہے اگر یہ ہماری ان تعلیمی سیکٹر ایجوکیشن سیکٹر کے اندر آ جائے اور پیرنٹس اس کو بالکل اس کے لیے پیرنٹس سیریس ہو جائیں پیرنٹس جا کے یہ نہ دیکھیں اب آپ اسکول میں بچوں کو داخل کرانے کے جائیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ٹیچرز ہیں وہ خود اسلام و دین کی تعلیم سے کتنا دور ہیں جو فیمل ٹیچر ہیں ان کو پردے تک کا ان کو احساس نہیں ہے ان کو دوپٹے تک کا احساس نہیں ہے ان کی ڈسکشنس اتنی زیادہ مطلب کہ غیر مذہبی ٹائپ کی چل رہی ہوتی ہے اور مطلب وہ میں زیادہ بولوں تو شاید ہو سکتا ہے کہ مطلب بوسوں کو برا لگ جائے تو ہم پیرنٹس ایز اے پیرنٹس ہم کیوں نہیں سوچتے کہ ہم اپنے بچے کس کے حوالے کر رہے ہیں ہم خود کیوں نہیں سوچتے تو یہ میرا اپنا پوائنٹ آف ویو تھا کہ اگر ہم ان, اس, اس سیکٹر کو بھی میں نہیں کہتا کہ دوسری جگہ پر اصلاح کی ضرورت نہیں ہے میں یہ نہیں کہتا آپ خواہ مذہبی مداری سے بھی آ جائیں وہاں بھی کچھ نہ کچھ اصلاحات کی اور وہاں بھی تربیت کی ضرورت کہاں نہیں ہوتی ہیں. لیکن میں اس سیکٹر کی اسپیشلی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ہماری کروڑوں کی تعداد کی جو جنریشن ہے وہ اس طرف مائل ہے وہ اسی طرف ہے اور وہی پر ان کا فیوچر دیکھا جا رہا ہے تو وہاں کے لیے پھر ہم یہ رمضان مبارک میں یا دیگر موقع پر آ کر یا چودہ اگست کو آ کر یا اکتیس دسمبر کو آ کر ہم اس طرح کی ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں کہ جنا سڑک پر یوں ہو رہا ہوتا ہے تو یوں ہو رہا ہوتا ہے تو اولڈ بنے ہوئے تو جناب وہ ما کو یہاں نکال دیتے وہاں نکال دیتے پھر فلاں ڈے منا رہے ہیں یہ ڈے منا رہے اب سال میں ایک دفعہ ماں کا دن منا دیا باقی سارے ماں نظر انداز ہو گئے سال میں ایک دفعہ باپ کا دن منا دیا تو وہ نظر ٹھیک ہے اس کلچر کے اندر اس کو پیسی آئے ہوگی جس میں تین سو پینسٹھ دن نہیں دیکھتے چلو ایک دن تو باپ کو دیکھ لیتے ہیں اسلام کا تو ہر دن ماں کا دن ہے ہر دن باپ کا دن ہے ایک آپ کو بات بتاؤں یہ جو آپ بات کر رہے ہیں ایک دن منا کے باقی بھوت بھال جاتے ہیں آج ایک بات جاننے کا اتفاق ہوا کہ دنیا بہت بڑا ایک معاملہ ہے تو وہ اپنی شخص تھا وہ اپنی ماں کو جو ہے وہ ہاسپٹل میں چھوڑنے آیا ماں کو ہاسپٹل میں چھوڑا اور چھوڑنے کے بعد جب ڈاکٹر فیس کی باری آئی تو اس نے کہا اچھا میں فیس جو ہے وہ اپنے اے ٹی ایم سے پیسے نکال کے لاتا ہوں ڈھائی ماہ ہو گئے ایسا گیا ہے دوبارہ واپس نہیں آیا اب جب ماں ہوش میں آئی اس کو بتایا تو وہ اپنے سر پر جب ہاتھ مار رہی ہے رو رہی ہے اپنے معاملات جب کر رہی ہے یہ ایک طرف تو یہ معاملہ چل رہا ہے اللہ محفوظ فرمائے بیان میں نے اس سے بھی ایک عجیب واقعہ پڑھا کہ ایک شخص آیا اور ایک بڑے آدمی کو اولڈ ہاؤس میں لے آیا اور اولڈ ہاؤس میں بٹھا کر بینچ میں بٹھا کر اندر گیا ایڈمنیسٹریشن کا جو روم ہوتا ہے اس میں اس نے مطلب کہ وہ سب لکھوایا اس نے کہا جی آپ کا اسے رشتہ کیا ہے کہ یہ میرے پڑوسی ہیں وغیرہ لکھوا کر یہ اس بوڑھے کو بینچ میں بٹھا کر جانے لگا تو وہ ایڈمنسٹریٹر جو تھا نازیم جو تھا وہ باہر آیا اور باہر آ کر اس بوڑھے آدمی سے ملا کہ حضور کتنا بھلا زمانہ ہے کتنا اچھا پروسی آپ کا کہ آپ کو مطلب کس طرح حال میں دیکھ کر یہ در چھوڑ گئے بولا پروسی کیا بھائی یہ تو میرا بیٹا ہے مطلب بیٹا اپنے آپ کو پڑوسی باپ کو اولڈ والوں کے حوالے کر کر چلا گیا اللہ گاڑی سٹارٹ کر کے کہ وہ اچھا ایڈریس ویڈریس سب مطلب کہ وہ ایسا ہے کہ میں ہاتھ میں ہی نہ آ سکوں تو یہ کلچر ہے اللہ خیر अبی ہمارے अبی حال پر رہیں فرمایا ایک واقعہ جو ہے ابھی ریسنٹلی یہ آیا کہ پاکستان سے ایک صاحب گئے اپنے بیٹے کے پاس بیٹا اپنی میریٹ لائف وہاں پہ گزار رہا تھا تو وہ کسی نہ کسی طرح سے پیسے جمع کر کے ٹکٹ وغیرہ کرا کے پہنچے تو اب وہ بیز تقریباً بیس گھنٹے کی فلائٹ کے بعد تو وہاں دو دن کے بعد یہ صحاب ایک مسجد میں پائے گئے اور ان سے پوچھا آپ تو یہاں آئے ہوئے تھے بولے میں یہیں ہوں دو دن سے کیونکہ میرے بیٹے نے مجھے بولا ہے کہ, کہ میں آپ کو نہیں رکھ سکتا ہوں کیونکہ میری بیوی نے یہ کہہ دیا ہے کہ یا یہ رہیں گے یا میں اس وقت وہ اس وقت کرنٹ سچویشن میں یہ ہے کہ ان کے نہ کھانے کا پتہ ہے نہ کچھ ہے وہ اس وقت وہاں موجود ہے اور ان کا اور کوئی ہے نہیں لاجت یعنی لاجت کہ صرف ایک یہ ہے ایس ایس دنیا بڑی ہوئی ہے میں اس کا ایک ہی ریزن دوں گا ایک ہی ریزن دوں گا ایک شعر کے اندر جی میرے مدیچر کے ناظرین بھی اس شعر کو توجہ سنیں در سے قرآن جب ہم نے نہ بھلایا ہوتا یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا آپ ہمیں کیسی مطلب مذہبی طور پر لے لیں آپ بولیں یار یہ ایک ہی وہ ٹریک پہ بات کر رہے ہیں میں جس ٹریک پر آپ کو بات کر رہا ہوں یہی وہ ٹریک ہے جس پر چل کر انسان جنت میں داخل ہوتا ہے میں اسلام کی بات کر رہا ہوں دین کی بات کر رہا ہوں قرآن کی بات کر رہا ہوں حدیث کی بات کر رہا ہوں اور اس میں ملی گئی تربیت کی بات کر رہا ہوں یہ وہ تربیت ہے جو صحابہ کرام علی ردوان نے جو قرآن سے تربیت لی حدیث سے تربیت لی آقا کے ارشاد سے تربیت لی ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے گھر سے نکلتے تھے تو روزانہ اپنی ماں کو سلام کرتے ہوئے جایا کرتے ہو اکبر, تھے اللہ اکبر, اللہ میں آپ کی ڈسکشن سن رہا تھا بڑے غور سے میں نے سنی ہے یہاں پر میرے ذہن میں ایک، ایک سوال آیا ہے جیسا آپ نے کہا کہ یوں ہونا چاہیے ایجوکیشن سیکٹر ہے اس میں اب دیکھیں یہ تو جو ہو رہا ہے وہ تو ہو ہی رہا ہے اب میں اگر باپ ہوں میں تو سکول کا نظام نہیں بدل سکتا میں تو اکڈامک ایجوکیشن جو ہے اکڈیمک ایجوکیشن جو ہے اس کا نظام میں تو نہیں بدل سکتا اب آپ بتائیں میں کیا اس کے بدلنے کا انتظار کرتا رہوں ہاں یار یہ ٹھیک ہے یہ لے آئے سر ویری سالی ٹو سے دس از دا ریکوائرمنٹ آف پیرنٹس دیکھیں جس چیز کی ڈیمانڈ ہوتی ہے نا آپ مارکیٹ میں اپنے بچوں کے کپڑے خریدنے جائیں ہم جیسا آدمی اگر بچوں کے بچوں کے بچوں کے کپڑے خریدنے جائیں تو ہمیں تو مطلب وہ پینٹ بھی پینٹ ملے گی بلاؤز ملے گا جرسیاں ملیں گے ہم بولے بھائی لڑکیوں کے کرتا شلوار تو بولے مولانا کون سی دنیا میں ہو اب اپنی بچیوں کو کُرتا شلوار کون پہناتا ہے آپ دیکھیے کہ اس وقت دکانوں کے اوپر پینٹیں لٹک رہی ہیں شرٹیں لٹک رہی ہیں یہ لٹک رہی ہیں کے نام پر ٹھیک ہے لڑکیوں کے نام پر دکاندار پاگل نہیں ہے سلمان بھائی دکانداروں نے ایسے اٹھا کر نہیں رکھ دیا یہ سامان کہ کوئی خریدے گا نہیں چلو رکھ لو ان کو پتا ہے کہ ٹرین کی چیز کا ہے آپ جیسا میرے جیسا آدمی اگر اپنے بچوں کا کھلونا لینے جائیں اور مارکیٹ میں جا کر کہتا ہے اگر کہ کھلونا چاہیے تو ہمارے سامنے دس کھلونے رکھتا ہے نا دس کے دس میں میوزک بج رہا ہوتا ہے اپنے بولے بھائی بغیر میوزک کا کھلونا دے دو بولا مولانا بگیر میوزک کا کھلونا نہیں ہے اس میں سے آئی سی نکال لو اس میں سے یہ نکال لو تو اس کا میوزک بند ہو جائے گا تم یہ کر سکتے ہو تو اب اب یہ کھلونے سے کیوں بن رہے ہیں کپڑے سے کیوں بن رہے ہیں گارمنٹس ایسے کیوں مر رہے ہیں پرنٹ ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ ڈیمانڈ ہے ایونی... کالجز اور ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کے اندر جس چیز کو ہمارے ملک کی میں بات کروں اسپیشلی تو ہمارے ملک کے اندر چونکہ پیرنٹس کے ڈیمانڈ ہی ہو گئی ہے کیونکہ وہ میڈیا دیکھتے ہیں میڈیا کے اندر انہوں نے وہ ایسی چیزیں دیکھی ہوئی ہیں اب ان کو ایسی اسکولیں چاہیے ہیں، ایسی تعلیمی ادارے چاہیے جس میں ان کو وہ پڑھایا جاتا ہو تو ان کو چونکہ فیس لینی ہے ان کو اپنا پیرنٹس کو لینا ہے ان کو پیرنٹس کو اٹریکشن دینا ہے پیرنٹس کو اٹریک کرنا ہے تو ان کو یونیفارم سے لے کر ڈسکشن تک ڈسکشن سے لے کر میٹنگ تک اور میٹنگ میں بھی ایسی ریکوائرمنٹ کہ ماں باپ حیران اور پریشان رہ جائیں کہ اب بیٹے کو داخل کرا رہے ہیں تو اس میں ہمارے پیرنٹس گروپ فوٹو کی کیا ضرورت ہے اب مطلب کہ بیوی بی کا بھی فوٹو تو بغیر پڑتے گا تو بیٹھیوں کا بھی فوٹو دو بغیر پڑتے گا پورا گروپ فوٹو چاہیے اور بہت ساری چیزیں چاہیے میں اتنا کیا آپ کو کھل کر بولوں یعنی یہ اس طرح سے لوگ متاثر ہو کر آ رہے ہیں اوہ کیا اسکول تھی اور کیا انٹرویو لیا انٹرویو میں ماں باپ کو فیل کر دیا ارے پڑھانا بچوں کا ماں باپ کو فیل کرنے کا کیا سر اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے کہیے پیرنٹس کو دیکھ کر انٹرویو کر کے پھر دیا اب مطلب پیرنٹس پڑھے لکھے نہیں ہیں تو اس کا مطلب تھوڑی ہے کہ اس کے بچوں کو آپ مطلب کہ اچھا پیرنٹس کو بلا کر آپ ایسا کریں گے میں ہر ایک کا نہیں کہتا لیکن یہ ہے اچھا ان کو پسند کون کر رہا ہے اچھا باہر بات آتی ہے تو کہتے ہو ہو اتنا سخت انٹرویو لیتے ہیں اتنا یہ بھی ریکوائرمنٹ ہے یہ بھی ریکوائرمنٹ ہے اور چاہو اتنی باری فیس ہے یہ اچھا اچھا یہ تو بڑا اچھا ہوگا اب وہاں کیا مطلب کہ پھر وہ غیر نصابی سرگرمیاں اس کو انگلش میں کیا بولتے ہیں بالکل ایکسٹرا کریکلر ایکٹیویٹی ایکسٹرا کریکلر ایکٹیویٹی جو اس کو بولتے ہیں اس میں سنگنگ اینڈ سانگ جی آدھے کپڑے پہنا کر سویمنگ اچھا اس کے اندر اور د, د, پھر میں اس کو زیادہ میں اس کو ون بہت ون زیادہ نہیں لوں گا لیکن میں اتنا ضرور سمجھاؤں گا کہ اس کو سمجھ آئے کہ غیر مذہبی لوگوں یعنی کہ جو اسلام و دین سے جن کا تعلق نہیں ہے ان کی ان کے تہوار ان کی رسومات ان کے انداز جو اسلام و دین سے یکسر متصادی میں جس کی دین و اسلام ہر کی اجازت نہیں دیتا اور اسلام و دین جنہیں ناجائز و حرام قرار دیتا ہے اس طرح کی چیزیں تو اب ایسی چیزیں جب ہمارے ایجوکیشن سیکٹر کے اندر رچ بس جائیں گی تو مجھے بتائیے کہ پھر آپ ڈیمانڈ یہ کریں کہ جناب یہ رمضان کی راتیں آئیں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے تو شب قدر آئے تو اس کو یوں ہونا چاہیے تو جناب فلاں آئے تو یوں ہونا چاہیے تو عید آئے تو یوں ہونا چاہیے تو یہ روڈوں پر یہ بھلا گلا بدتمیزی نہیں ہونی چاہیے پھر ہمارے بچیوں کی عزت کا تحفظ رہے تو ہماری عزتوں کا تحفظ رہے پھر یہ رہے وہ رہے اب ویڈیو گیم کے نام پر ڈکیتیاں سکھائے جائیں ویڈیو گیم کے نام پر چوریاں سکھائی جائیں ویڈیو گیم کے نام پر کرپشن سکھایا جائے ویڈیو گیم کے نام پر مطلب کہ لڑکیوں لڑکیوں کے افیئر بتایا جائے ویڈیو گیم کے نام پر سب کچھ دکھایا جائے ویڈیو گیم کے نام پر بھی آئی آئی کو پروموٹ کیا جائے ہم اپنے بچوں کے ہاتھ میں ویڈیو گیم کے لیے موبائل دے کر ہم کچن میں چلے گا ہم آفس میں چلے گئے بچہ کونے میں بیٹھا ہوا ہے اس کا مائنڈ کیاچ کر رہا ہے اس کے دماغ کے اندر کیا فیڈنگ ہو رہی ہے ہم نے کبھی ویڈیو گیم دیکھی ہم کو پتا ہی نہیں ہے پیرنٹس کو ویڈیو گیم ہے کیا وہ ایک نئی ویڈیو گیم آئی کو مشہور ہوا نے بچے کو موبائل فون میں ویڈیو گیم انسٹال کر دی اس کی مائنر فیس تھی وہ فیس پیمنٹ کر دی اور آپ کے بچے کو بولا یہ لو بیٹا یہ پی پیسی ٹیپ لے لو یہ کمپیوٹر لو یہ موبائل لے لو اور ویڈیو کیم کے پر بیٹھ جاؤ اب وہ ویڈیو گیم کھیلتا کھیلتا کھیلتا ہو تو ایک نمبر کا ڈاکو چور بن گیا اس کو تو اتنے سارے راستے ویڈیو گیم کے ذریعے پتا چل گئے کہ ڈکیتی کیسی ہوتی ہے چوری کیسی ہوتی ہے اور بے حیائی اور بے شرمی کے کام کیسے کیے جاتے ہیں اگر میں غلط بول رہا ہوں دیکھیے ناراض مت ہونا ہاتھ جوڑتا ہوں میں مدنی چینل کے ناظرین اگر میں غلط کہہ رہا ہوں میری انفارمیشن غلط ہے میری انفارمیشن ہے میں اسی ویڈیو گیم مجھے ویڈیو گیم تو ابھی پتا ہی نہیں ہے کہ ویڈیو گیم موبائل میں جلاتے کیسے ہیں مجھے تو یہ بھی نہیں پتا ٹھیک ہے لیکن اگر میں غلط کہہ رہا ہوں اور جو کچھ کہہ رہا ہوں یہ چیزیں حقیقت پر حقیقت تو مبنی نہیں ہے اور میں نے یہ بھی کہہ دیا کہ میں ہر جگہ کا نہیں کہہ رہا ایسے ادارے ہیں جہاں پر یہ چیزیں نہیں ہوتی ایسے لوگ ہیں جو یہ کام نہیں کرتے ایسے لوگ ہیں جو ان چیزوں کو پسند بھی نہیں کرتے میں ہنڈریڈ پسند بات بلکل نہیں رہا لیکن میں جنرل ایک آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کیونکہ ہم ایک مثالی معاشرہ مرتب کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اور سوچ رہے ہیں آپ بھی بیٹھے ہیں میں بھی بیٹھا ہوں ڈسکشن کریں گے کچھ انڈرسٹینڈنگ کریں گے اور پھر کچھ انٹینشنز ہم اپنی پیدا کریں گے نیتیں پیدا کریں گے پھر کچھ ہم اپنے اٹمپ کریں گے کچھ ایفرٹس کریں گے تو کچھ اچیومنٹ کی طرف بڑھیں گے نا تو یہ ساری چیزیں میں نے مکس کر کے بیان کر دی ہیں اللہ کریم ہم سب کو آسانی طا فرم سر کال کال کر رہے ہیں بہت زیادہ ہے اور ان کو شامل ہونا چاہیے میں انشاءاللہ کر لیتا ان شاء اللہ میڈیا والی مجھے انڈور کرنا تھا میڈیا والی جو بات ہے مجھے انڈور کرنا تھا کہ یہ جو جس طرح کے کارٹونز آج کل آ ہیں اس کو انگریزی اس کے خاص نام ہے سب لمنل میسجز ایسے میسجز جو اخلاقی طور پہ چھوٹے بچوں کو تباہ کر دیں کارٹونس کے ذریعے باقاعدہ یہ لکھوائے جاتے ہیں بنوائے جاتے اور یہ ان ممالک میں باقاعدہ دکھائے جاتے ہیں اس کے پیچھے پوری ایک تھیم ہوتی ہے ایک تھیمیٹک کام ہوتا ہے یہ اے رائٹ ورڈ اور یہ سب سب لمب میسیجز کی وجہ سے بچوں کے ذہن خراب کیے جاتے ہیں اور جو چھوٹی عمروں میں جو غیر اخلاقی حرکات ہیں وہ انہی وجہ سے انہی کارٹون موویز کی وجہ سے ہوتی ہیں ہمارا معاشرہ تباہی و بربادی کے طرف بڑھے اور تباہی و بربادی کے آلات ہمارے معاشرے میں ڈالے جائیں اور ہم جان بوجھ کر بھی انجانے ہم جان کر بھی انجانے بنے رہے ہیں اور ہماری نسلوں کو دا پہ لگائیں یہ عقلمندی نہیں ہے پیرنٹس کو سوچیں سب سے زیادہ یہ جس چیز کو اس چیز کو سوچنا ہے وہ پیرنٹس ہیں تیچر کی باہر ہی بعد میں آتی ہے یاد رکھیے گا جی آپ کال لے رہے ہیں تین کال ہم لیں گے تین تین جی کا السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرطاف و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد عثمان حنیف عرض اسلام آباد سے نگرانی شعرا بہت پیاری گفتگو فرما رہے ہیں کہ ہمارے بچے آ, ایک کافی طویل عرصے تک سکولوں کالجز میں گزارتے ہیں تو اگر ان, ان میں اصلاحی کوئی ترکیب ہو جائے تو بہت اچھا ہو جائے گا لیکن حضور میری عرض اس لیے بھی ہے کہ جس طرح ہمارے بچے ایک عرصہ سکولوں کالجوں میں گزارتے ہیں کچھ عرصہ ہمارے بچے قاری صاحبان کے پاس جات تو الحمدللہ للہ دعوت اسلامیہ کا تو مدرسہ المدینہ ایک مقاعدہ نصاب کے تحت اخلاقی تربیت بھی معاشرتی تربیت بھی ہوتی ہے ان کی مذہبی تربیت بھی ہوتی ہے مگر عموماً دیکھا گیا ہے کہ ہمارے جو عام مدارس ہیں جو مسجد میں عموماً بچوں کو بھیجتے ہیں پڑھنے کے لیے قرآن پاک تو وہ صرف اور صرف دعاؤں کی حد تک یا نماز یاد کروا دینے کی حد تک یا قرآن پاک پڑھا کی حد تک رہتے ہیں وہ معاشرتی تربیت اخلاقی تربیت نہیں کرتا اس حوالے سے مجلسرما دیجیے کہ امام صاحبان ہمارے مساجد کے اور کاری صاحبان ان بچوں کی کیسے تربیت کرے جو ان کے پاس چھپارا پڑھنے آتے ہیں قاعدہ پڑھنے آتے ہیں جزاک اللہ السلام علیکم و رحمتہ اللہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ بہت بہت شکریہ دیکھیے میں عرض کرتا ہوں میں یو کے میں جب گیا تھا تو یو کے میں باقاعدہ کئی مساجد ایسی ہیں جن میں باقاعدہ قاری حضرات کے پاس یا مسجد کے امام صاحبان کے پاس پورا نصاب ہمارا اپنا نصاب ہے دعوت اسلامی کا اپنا فنڈامنٹل آف اسلام فنڈامنٹل کر کے کچھ ہے ایسا کر کے کتابیں ہماری انگلش میں بھی ٹرانسلیشن <transition سؤال> ہوئی ہوئی ہیں اور وہ بھی ہماری یو کے میں مساجد میں جس کو کیونکہ یہ دنیا, کئی دنیا کے ممالک ہیں جن میں یہ ہے کہ بچے شروع میں اسکول جاتے ہیں اس کے بعد آ کر دو گھنٹے یا مسجد میں جاتے ہیں ایک ڈیڑھ گھنٹہ قاری صاحبہ پڑھتے ہیں ایسا کچھ سلسلہ کا رہتا ہے تو یہ ہر جگہ نہیں ہے جہاں اگر ایس آئی اے جیسا آپ کہہ رہے ہیں تو وہاں پر اگر آپ جا کر ملاقات کریں گے مشورہ کریں گے مقتط المدینہ کی کتابیں موجود ہیں پورا بچوں کا نصاب موجود ہے مدنی منوں کا مدنی منوں کا نصاب موجود ہے اینڈ دیٹ سلیبس از ناٹ اونلی فور دعوت اسلامی انسٹیٹیوشن دس از فار آل کوئی بھی آگے لے کوئی آگے المدینہ سے پیمنٹ کر کے اگر دستیاب ہوا تو آپ کو وہ دے دیں گے آپ اسے لے جائیں اس کو کہیں گے جناب اس پر آپ ہمارے بچوں کو پڑھائیں انشاءاللہ تعالی اس کی بہتر تعلیم و تربیت کا وہ سلسلہ رہے گا انشاءاللہ بات تو دیکھیں ایسا ہمیں بھی چونکہ اس کا میں بھی ایک مسجد میں ظاہر سے بات ہے گاؤں دیہات کا بھی پاکستان کا ایک بڑا ماحول گاؤں دیہات کا بھی ہے اس کے علاوہ شہروں میں بھی ہوتا ہے لوگ اپنے بچوں کو مسجد میں بھیجتے ہیں بچوں کو بھیجتے ہیں بچیوں کو بھیجتے ہیں مسجد میں جو کاری صاحب ہیں جو وہاں موجود ہیں حضرت محسن صاحب ہیں جو مدرسہ لگا رہے ہیں جو بھی ہیں ایکس وائی زی ہے وہ بچارہ خود ہی اس قابل ہے کہ وہ اس کو اپنی اس کی صلاح ہوتی ہے وہ ہمارے بچوں کو کیا سکھائے گا ہم ہمیں کیوں ایسا ایسا نہیں ہے سلمان بھائی مسجد کے امام اور محدین ایسے نہیں ہوتے کہ ان کی اصلاح نہیں ہوتی کئی جگہوں پر ہو سکتا ہے کہ آپ کے کہنے کے مطابق ہوں لیکن نارملی مسجد میں امام اور محدید قرآن پاک جو پڑھاتے ہیں اگر انہیں ہلکا پھلکا نصاب دے دیا جائے کہ وہ بھی آپ کے بچوں کی تربیت کہہ رہے ہیں اس کو پڑھائیں اور پھر دیکھیں نا آپ اسکول اور کالج اور یونیورسٹیز کے لیے کے اپنے بچوں کے جس طرح فالو اپ کرتے ہیں ان کی تعلیم و تربیت کو اس طرح قرآن و دینی تعلیم پہ کبھی آپ نے فالو اپ کیا ہے اس میں تو آپ کو فالو اپ کرنا ہے کیا ذہنی نہیں ہے کیونکہ اس میں آپ کو پتا ہے فالو اپنے فالو اپ ہے ہی نہیں آپ کا قاری صاحب آتے آتا پونا گنڈا پڑھا کر چلے جاتے کبھی آپ نے فالو اپ کیا کبھی لے کر بیٹھے بیٹھا آج قاری صاحب نے کیا پڑھا کیونکہ وہ بولے گا قاری صاحب یہ پڑھا ہے تو آپ کو خود نہیں آتا قاری صاحب نے جو پڑھا ہے وہ صحیح ہے غلط ہے آپ کو خود ہی نہیں پتا تو اسکول کالج اور یونیورسٹیز کی تعلیم کو جس طرح پیرنٹس فالو اپ کرتے ہیں اس طرح وہاں فالو اپ نہیں کیا جاتا کیونکہ وہاں پر پیمنٹ بھی کم ہے یا ہے ہی نہیں جو فری ہے تو پھر اس کا مطلب فری تو فری ہوتا ہے فری کا تو تحفہ بھی بندہ ویسے کو قدر نہیں کرتا تو یہ چیزیں ہیں کال لے لیں یہاں ایک اور بات بھی اگر ہم کرتے ہیں داؤ کے مدنی ماحول کے حوالے سے وہ بات کنکلوڈ ہو جائے گی کہ الحمد للہ داؤ کے مدنی ماحول میں باقاعدہ مدرس کورس ہے ہمارے یہاں کاری صاحبان جو ہیں اس طرح پڑھانے والے وہ تشریف لائیں مدرس کورس کریں قرآن کریم کے اندر بھی ہم تو ل... دعوت اسلامی یہ پوری کوشش کرتی ہے کہ یہ پورا ہم اپنے نصاب لے کر اور پورا طریقہ لے کر چل رہے ہیں مدینہ تاکہ معاشرے سے وابستہ دیگر افراد جو کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں نہیں ہیں لیکن آپ کی لائن یہی ہے اور آپ کو تربیت یا سیکھنا چاہتے ہیں تو دعوت اسلامی کے اندر یہ مواقع آپ کے لیے موجود ہیں اس میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ قاری حضرات جو وہ بات پر فزیکل پنشمنٹ پر بھی وہ کرتے ہیں دیتے ہیں مارتے ہیں بچوں کو ہمارے یہاں کیا ماحول ہے اس نہیں کچھ ہم چاہے اندر ہو یا باہر ہو ہم لوگ مار پیٹ کے قائل نہیں ہیں بلکہ ہمارے مدارس المدینہ جو قرآن پاک کی مفت دیتے ہیں ہم دعوت اسلامی کے اس وقت تقریباً ڈھائی ہزار کے آس پاس 2500 کے آس پاس ہمارے مدارس ہیں جس میں قرآن و تعلیم کی حفظ و نازرہ کی مفت دی جاتی ہے اور تقریبا مور اور لیس ون لیک ٹوئنٹی کے آس پاس ہمارے پاس مدنی من مدنی منیاں ہیں الحمدللہ لیکن ہمارے یہاں پرنسپل یہ ایون کے جامعت المدینہ جہاں درس نظامی عالم بنایا جاتا ہے اس میں ہمارے پاس آلموسٹ تھرٹی تھاؤزینڈ کے آس پاس اسلامی بھائی اسلامی بہنیں ہیں میل اینڈ فیمیل جو عالم کورس کر رہے ہیں عالم بن رہے ہیں اور ہمارے آلموسٹ میل جو اساتذہ ہیں جو اسلامی اساتذہ کے ہیں وہ بارہ سو اور کچھ ہیں اور اسلامی بہنیں جو ہمارے ٹیچر ہیں مولما ہیں وہ سات سو اور کچھ آٹھ سو کے آس پاس ہیں تو یوں ماشاءاللہ ہمارا تقریباً انیس سو دو ہزار کے آس پاس تو ہمارا وہ مدنی عملہ وہ ہمارے اسلامی بھائی ہیں جو عالم بنا رہے ہیں تو یہ جو کچھ ہمارے جو ادارے ہیں ایون کہ دارالمدینہ جو ہمارا جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے انٹروڈکشن دی آپ کو تو اب دیکھیے حفظ و کے ادارے ہمارے پاس ہیں عالم بنانے کے جامع المدینہ ہمارے پاس ہیں اور اسلامک اسکولنگ ایجوکیشن جو دنیاوی دینی تعلیم یہ پورا ادارہ ہمارے پاس موجود ہے ہم یہ پورا سسٹم لے کر چل رہے ہیں اور اس پورے نظام میں کہیں بھی کسی بھی ٹیچر کو بچے کو مارنے کی اجازت و دور کی بات ہے اسکیل کین رکھنے کی بھی ہمارا اجازت نہیں ہے یہ اجازت نہیں ہے ہلکی پھلکی پنشمنٹ بچے کے لیے ہوتی ہے ضروری لیکن وہ اس کو اس کی عمر قد اور اس کے حساب سے ہوتی ہے اس کا تعلق مارنے پیٹنے سے ہمارے نہیں ہے بلکہ جو مار پیٹ کرتے ہیں اگر ہمیں کمپلینٹس آتی ہیں تو باقاعدہ مدری مرکز اور ہمارا جو شعبہ ہے وہ اس کمپلین کی تحقیق کرتا ہے اور درست ہو تو پھر اس کے بارے میں ایکشن بھی لیا جاتا ہے کال چلا دیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام رومسا فصل اطاریہ ہے میں مسکا تمان سے بات کر رہی ہوں عمران انکل یہ بتائیے کہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو بخشش ہمیں کیسے پتا چلے کہ ہماری بخشش ہو گئی ہے بخشش ہو گئی ہے یہ کیسے پتہ چلے تو اللہ ہی جانتا ہے کہ بخشش ہوئی یا نہیں ہوئی مگر اپنے رب سے اچھا گمان رکھنا چاہیے کہ حدی سے میں ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی ہوں جیسا وہ میرے بارے میں گمان کرے سبحان اللہ اور میں نے کتاب میں پڑھا تھا اللہ تعالیٰ جب توبہ کی توفیق عطا کرتا ہے تو قبولیت کے اہتمام بھی فرماتا سبحان اللہ ہے اللہ سبحان اور آسن الویالی آداب دعا میں یعنی دعا کے فضائل والی کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ جب دعا کرے تو یقین کے ساتھ کرے کہ اللہ میری دعا قبول فرمائے گا تو یقین کے ساتھ کی کہ یہ دعا قبول ہوتی ہے اللہ کریم ہے اللہ رحیم ہے جب اس نے دعا کی توفیق دی ہے تو قبول بھی فرمائے گا مدینہ مدینہ صلو علی علی اللہ علی صلو اللہ علیہ علی علی جی مزید کال شامل کرتے ہیں دو کال ایک سال لے لیتے ہیں جی میرا نام ڈاکٹر محمد استخار حنیف ہے ملیشیا سے بات کر رہا ہوں آرتوبیٹک سرجن میرا نتاری صاحب میرا ایک سوال ہے آج عجیب و غریب واقعہ پیش آیا میری یونیورسٹی کی واٹس اپ گروپ میں پروفیسر صاحبان اس بات کے مبارکباد اپنے شاگردوں کو دے رہے تھے کہ انہوں نے ڈانسنگ کمپٹیشن جیتنے کے بعد انعام کی رقم اسٹار پارٹی میں رونیٹ کر دی کیا فرمائیں گے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں ہم لوگ گہرے میں گرتے چلے جا رہے ہیں اور ایسی گہرائی میں جاتے جا رہے ہیں کہ پتہ نہیں کل کو نظر آئیں گے بھی کہ نہیں है, है, وہ ہمارے جو عرف جو ڈانسنگ کا جو ماحول بنا ہوا ہے شریعت اس کی اجازت نہیں دیتا ناجائز اور پھر اس میں بدقسمتی کے ساتھ جس طرح کا میوزیکل انداز پھر جس طرح مرد اور لڑکیوں کا جس طرح کا ایک لباس اور جو انداز ہوتا ہے شریعت اس کی اجازت کیسے دے گی شریعت ایسے ماحول کو حرام حرام اور حرام قرار دیتی ہے تو ایسے ماحول کی پذیرائی کرنا پھر ہمارے عموماً اس طرح کا جو ماحول ہوگا وہاں جب افطار پارٹی ہوگی تو وہ افطار پارٹی بھی جس انداز پر ہوگی اس کا بھی مطلب بیان میں کیا کر سکتا ہوں البتہ یہ کوئی ایسی چیزیں نہیں تھی جس کو مبارکباد دی جائے اساتذہ جو ہے نا ٹیچر یہ ایک معاشرے کو تعمیر کرتے ہیں معمار ہوتے ہیں معاشرے کے اس وہ تعمیر کرتے ہیں معاشرے کو اور اس کی مطلب صحیح خطوط پر یہ تربیت کرتے ہیں اپنے بچوں کی اور بات میں چونکہ اسلامی ملک ہی کر رہا ہوں تو یہاں پر اساتذہ کو چاہیے کہ اپنے اسٹوڈینٹس کی اسلام و دین کے مطابق تربیت کریں اور ناجائز و حرام کاموں کوئی وہ بالکل پذیرائی نہ کریں بلکہ اس کو سمجھاتے رہیں اور آگے بڑھ کر میں یہ کہوں کہ سود جیسی لانت کو یہ ان کے دماغ میں بٹھا دیں تاکہ جب یہ آپ کی کالج یونیورسٹی کی جو جنریشن جب یہ پریکٹیکلی فیلڈ میں آئے تو یہ سود سے ایسی نفرت کرے کہ جیسی نفرت انسان مطلب کہ وہ ایک وہ سانپ سے سانپ کے ڈسنے سے کیسا خوف زدہ ہوتا ہے ایسا وہ سود سے خوفزدہ رہے آپ نے ایک بڑی زبردست قسم کی توجہ دلائی کہ والدین جس چیز کی ڈیمانڈ کریں گے یہ کمرشل انسٹیٹیوشنز وہی کریں گے آپ نے جیسے ایک بڑی زبردست بات کی کہ اگر والدین ابھی کچھ دنوں پہلے کی یہ اس طرح کی واقعات سننے میں آئے کہ انول پارٹی کے نام پر بچوں کو ڈانس کی تیاری کرائی جا رہی ہے آ, سنگنگ کی تیاری کرائی جا رہی ہے تو ریسنٹلی ابھی مجھے پتا چلا کہ اس پارٹی میں پچاس بچوں کو موجود ہونا تھا اس میں صرف دس بچے آئے جو پرفارم کرنے والے تھے باقی لوگ نہیں پہنچے یہ اس ایریا میں جو لوگ پیرنٹس رہ رہے ہیں یہ ایک ان کا احتجاج ایسا تھا کہ اس پارٹی کو فیل کر دیا کہ ہمیں اس طرح کا کلچر نہیں چاہیے تو والدین نے اس دن بھیجا ہی نہیں اب جب اس کے بارے میں کیسے پڑھنا ہم اس کو کیسے کم کریں بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ جس دعوت کا آپ کو پتا ہے نا فیملی کا بھلے سگے بھائی کے یہاں کہ وہاں پر ناچنا گانا اور اس طرح کی بھی ہوگی آپ یہ کہ کر نہ جائیں بھائی کے یہاں کہ ہماری فیملی اس طرح کی پروگراموں میں نہیں آتی چاہیے بالکل کرنی چاہیے کرنا چاہیے کہ ہم نہیں آتے ایڈمنسٹریشن کو کہ یہ چیز ہماری شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی یاد آپ ایسا نہ کریں آٹومیٹکلی سر سب صحیح ہو جائے گا آٹومیٹکلی اسکول کی جو پرنسپلز اونرز ہیں ان کو نیکی کی دعوت دی جا سکتی ہے ڈیلیگیٹ جائے ان کو سمجھائے کہ یہ صحیح نہیں ہے دعوت اسلامی کو انوائٹ کریں دعوت اسلامی کے مبلگین آئیں گے ان ہمارے ذمہ دار جائیں گے ہمارے اسلامک اسکالرس سب کے پاس آئیں گے ہمارے ویل ایجوکیٹڈ کوالیفائڈ اینڈ اسلامک اسکالرس اسلامی بھائی ہم آپ کو ان شاء دیں گے جو آ کر آپ کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ بتائیں گے کہ آپ کے انسٹیٹیوشن کو اگر اسلام اور دین کے مطابق آپ چلانا چاہتے تو کیسے چلا سکیں گے ان شاء اللہ کال لیتے ہیں السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ کا آج کا جو ٹاپک ہے رمضان کی ہی راتیں وہ بہت اچھا ہے یہ عرض کریں کہ جو والدین اپنی بیٹی کو نامحرم محرم لڑکوں کے ساتھ بیچتے ہیں رمضان کی مبارک راتوں میں ان کے لیے کوئی متنی پھول اتا کرے جزاک یہ کل ہمارے کال آئی تھی جو ہم نے آنر نہیں کر سکے تھے ٹائم کم تھا ظاہر وہ حماقت کر رہے ہیں کہ اپنی بیٹیوں کو نامحرم مردوں کے ساتھ بھیجنا یہ ہرگز ہرگز غیرت کا تقاضا تو نہیں ہے اللہ ہمیں اسلامی غیرت عطا کرے اور ہم اس چیز کو سمجھیں کہ بیٹیوں کی تربیت اور پرورش اور ان کے لیے کس طرح کے فیصلے کرنے چاہیے جی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد نصر اللہ خان اطاری ہے اور میں پنجاب کے شہر ضلع چنیو سے بات کر رہا ہوں میرا سوال حاجی صاحب کی بارگاہ میں یہ ہے کہ جو موضوع آپ نے آج لیا ہے کہ رمضان کی راتیں کچھ لوگ ہمارے ہاں رمضان کی راتوں میں جو نواز ترابی پڑی جاتی ہے اس میں بھی اطراض کرتے ہیں تو اس ترابی کی تفصیل پرہ کرام بتائی جائے اور ہمارے ذہن مزید اس کے لیے پختہ ہو جائیں کہ ترابی کی کیا اہمیت ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تراوی یہ سنت مقد علقفایا ہے اور بالکل اس کو پڑھنا چاہیے اگر ایک کا دفعہ چھوٹ جائے تو برا ہے بلا اجازت شرعی اور اگر اس کا ترک عدد بالکل ترک کر دیا تو گناہگار گار ہوگا اور یہ بڑی برکتوں والی عبادت ہے اور جو روایتوں میں جو مضامین ہے کہ اس نے رات عبادت میں گزاری تو اس میں اشارہ نے لکھا ہے کہ اس سے مراد تراوی کی نمازیں ہیں تو تراوی یہ رمضان و مبارک کی انفراد ایک خصوصیت کے ساتھ یہ عبادت ہے کہ جب تک رمضان کا چاند ہے تراوی ہے رمضان کا چاند نہیں ہے تراوی نہیں ہے تو اس کو خوش دلی کے ساتھ ادا کریں اللہ توفیق دے تو مسجد میں جا کر ادا کرے اگر کوئی شہری رکاوٹ نہیں ہے اور وہاں امام صاحب کے پیچھے پورا قرآن سنیں اور 20 بیس رقط تراوی پڑھیں یادیں کہ تراوی کی بیس رقع ہیں اس سے کم نہیں ہے الحبیب صلی اللہ تعالی محمد ماشاء اللہ جناب آپ کا پروگرام دیکھ کے بڑی اچھی اچھی معلوم ہو رہی ہیں میرا سوال ہے بس یہ کہ رمضان کے مہینے میں لوگ جیسے روزہ رکھتے ہیں جو باہر جاتے ہیں تو ہم اکثر یہ دیکھتے ہیں عورتیں مردیں ایک ساتھ بازاروں میں گھومتے پھرتے ہیں تو اس کے بارے میں کچھ ہمیں چلے گا کہ یہ کیا ہونا چاہیے اگر اس طرح ہونا ہے یا نہ ہونا بے پردگی تو نہیں ہونی چاہیے اب عورتوں کو اگر بازار میں کچھ خریداری کے لیے جانا ہے تو اس سے ایک شہری تقاضے اور پردے کے سارے تقاضے پورے کر کے جانا چاہیے اور اگر مردوں کو بھی جانا ہے ضرورت کے تحت جانا چاہیے بازار بازار کے لیے یہ بات کافی ہے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ زمین کا بدترین حصہ بازار ہے اور زمین کا بہترین حصہ مساجد ہیں تو بازار میں اگر جانا ہے تو ہسبے ضرورت جائے اپنا کام نپٹائے اور جائز طریقے سے جائے جائز خریداری کرے اور آ جائے وہاں جا کر فضول گانے باجے فلمیں ڈرامے موسیقی میں کھو جانا پھر بدنگاہیاں کرنا گناہوں بڑی تفریحات کرنا اپنے وقت کو برباد کرنا یہ ہر اس کو درست نہیں کہا جائے گا اللہ کرے کہ ہم صحیح طور پر اسلامی معاشرے کو بنانے میں کامیاب ہو جائیں کہ اصل مثالی معاشرہ یہ اسلامی معاشرہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام ختیجہ فیصلہ تاریہ ہے میں مسکت عمان سے عرض کر رہی ہوں عمران انکل آج سے میں کر رہی ہوں کہ میں کارٹون نہیں دیکھوں گی ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ کیا بات ہے مدنی منی کی اور مدنی منی کی یہ نیت سن کر ہمارے اور دیگر مدنی من مدنی منیا بھی نیت کریں کہ ہم بھی یہ کارٹون وغیرہ جو ہے اس سے دور رہیں گے دیکھیں سر سبزانے کا فائدہ ہوتا ہے نا بالکل فائدہ ہوتا ہے اور ایسے بہت سارے چھوٹے بچے ہوں گے جنہوں نے نیتیں کی ہوں گی وہ کال نہیں کر پائے ہوں گے انہوں نے نیت شک کی ہوگی لیکن جب تک یہ ہم ڈسکس نہیں کریں گے اویئرنیس یہ کم علمی اور لا علمی کی وجہ سے ہوتا ہے اور جو جن سیکٹرز کی ہم بات کرتے رہیں ان تک وہ میرے خیال میں میسج یا تو پہنچا نہیں ہے یا اس طرف وہ ان کی رغبت نہیں ہے تو میرے خیال میں اس طرح کے ڈسکشنز ہوتے رہنے چاہیے اویرنیس بڑھتی ہے ماشاء اللہ جی, جی, جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں محمد شہباز انڈیا کا رہنے والا ہوں اس سمے سعودی میں بول رہا ہوں میولی مشاعرہ بہت پیارا سلسلہ ہے ماشاءاللہ اللہ ہم کو بہت اچھا لگتا ہے اور مدلی چیلن بھی بہت اچھا لگتا ہے یہ مثالی مشاعرہ تو نہیں ہے یہ مثالی معاشرہ ہے آپ کہنے میں معاشرہ ہی گئے ہوں گے اور مشاعرہ نکل جاتا ہے اللہ کریم آپ کو دنیا آخر کی برکت ہے دے. آپ نے کال کر بلدی. کے ہماری حوصلہ افزائی کی بہت, شکر بہت, شکر بہت بہت شکریہ بھی کال بھی بھی بھی بھی چلائی میں امیر اہل سنت کا مریض ہوں لیکن میرے ابا جان مجھے امیر علیہ سنت کے پاس ملاقات کے لیے نہیں لے جاتے ان کو سمجھائیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ابا جان بچے کا دل رکھ لیجئے اور آ سکیں تو آ جائیے اب مدنی منہ اب ملاقات کیسے کرائیں گے ابا جان اب ابو کے ہاتھ میں ملاقات نہیں ہے تو ملاقات ہو بھی نہیں رہی ہے ابو جان لے آئیں گے اور ملاقات نہیں ہو سکے گی تو آپ کا اور دل ٹوٹے گا تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ کو پتہ چلے کہ ملاقات مدنی منوں سے بھی ہو رہی ہے ابا جان کے ساتھ ہو رہی ہے اور یہ جب پتا چلے تو پھر ابا جان کا ذہن بنائیں گے تو انشاءاللہ شاء ابا جان لے آئیں اور ہو سکتا ہے کہ ابا جان آپ کو لانا چاہتے ہوں مگر ابا جان کو یہ پتا ہو کہ ملاقات نہیں ہو رہی ہے میں لے جاؤں گا تو کیسے ہوگی تو اس میں یہ ہے کہ بچوں کی تو ملاقات یا بڑوں کی ملاقات نہیں ہے لیکن ابا جان کو فیضان مدینہ میں آنے کی اجازت آپ دے دیجیے کہ ٹھیک ہے آپ مجھے ملاقات کے لیے نہیں لے آ سکتے تو آپ فیضان مدینہ چلے جائیں وہاں متقفین میں بیٹھیے اتکاف کیجیے اور برکتیں لوٹیے ٹھیک ہے کال چلائیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ Uh, میرا نام محمد کاشف ہے میں کراچی سے بات کر رہا ہوں یہ سلسلہ بہت اچھا جا رہا ہے میرا ایک ناقص مشورہ یہ ہے کہ جو بھی چیز ہم یہاں پہ ڈسکس کر رہے ہیں جو بھی چیز ہو رہی ہے اس کے اندر ہم صرف ایک پرابلمس کو بتا رہے ہیں تو ایسا اگر ہو کہ دے اینڈ کے اوپر یا پروگرام کے اوپر ایک سبری نکلا ہے کہ کچھ نکاتوں کے یہ مسئلے تو ہے معاشرے کے اندر لیکن یہ دو گئی بیٹا جو ہے اس طریقے سے ماں باپ کو تنگ کرتے ہیں تو اگر ایک بیٹا جو بیٹھ کے دیکھ رہا ہے مدد چینل کو تو اگر ہم اس کی جگہ سے کوئی پازیٹیو میسج دیتے ہو کہ اچھے بیٹے کیسے ہوتے ہیں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا مطلب مجھے یہ لگتا ہے اسلام علیکم ورحمت السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ ماشاء اللہ آپ کی کال آپ کے سجیشن اچھے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ آخر میں کنکلوژ دے دیا جائے یہ اچھے بیٹے کیسے ہوتے ہیں تو یہ بعض وقت واقعات کی صورت میں بیان کیے گئے ہیں اور انشاءاللہ آپ کے ان باتوں کو بھی ہم اپنے پیشے نظر رکھنے کی میں تو نیت کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی, تعالی, تعالی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میں اس پر مدنی پھول چاہوں گا کہ مثالی معاشرہ بنانے میں قرآن و سنت تقوا پرہیزگاری اس پر مدنی پھول ارشاد فرما دیجئے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ تقوی اور پرہیز قرآن و سنت اور تقوی پرہیز گاری قرآن و سنت پر عمل کرنے سے ہی تقوی پرہیز گاری نصیب ہوتی ہے اس کے علاوہ تقوی پرہیز گاری اختیار کرنے کوئی اور راستہ نہیں ہے مدینہ مدینہ جی جی یہاں کوز کی طرف بھی جاتے ہیں ایک میرا سوال میرا سوال نہیں ہے کل جو سوالات ہمارے باقی تھے ان میں یہ بھی سوال تھا جیسا کہ وقت کو بھی اچھے طریقے سے گزارنے کی آپ ترغیب دلا رہے ہیں ایک شخص ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ میں رزق حلال بھی کماتا ہوں نوکری کرتا ہوں اور رات میں میری ڈیوٹی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں پانچ فق نماز بھی پڑھتا ہوں تو مجھے بتائیے کیا میں رمضان کی راتوں کا تقدس منحوضۂ خاطر رکھ رہا ہوں یا اس کو پامال کر رہا ہوں دیکھیں رمضان کی راتوں میں اگر آپ یہ سوچ کر بے غفلت اور گناہ چھوڑتے ہیں کہ یہ رمضان کی راتیں ہیں میں اس میں گناہ کیسے کروں گناہ تو ویسے ہی چھوڑنے کے لیکن رمضان کی راتوں کی عظمت کو دل میں بٹھا کر اور رمضان کی راتوں کی اہمیت کو دل میں بٹھا کر کوئی بندہ گناہ ترک کر دے اور غفلت سے نکل کر کچھ بھی نہ کرے خالی جا کر تراوی پڑے عشاء پڑے تراوی پڑے اور سو جائے تو بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس نے رمضان کی راتوں کا ادب تو کیا نا احترام تو کیا نیکی کرنا یہ واقعی ایک اچھی بات ہے لیکن گناہ چھوڑنا ہے نا یہ بڑی اعلی درجے کی سبحان نیکی سبحان ہے. ہے گناہ چھوڑ سبحان دینا, سبحان سبحان دینا. ہم بس یہ زین بنا لیں گے ہم گناہ نہیں کریں گے اور گناہ سے باز آ جائیں گے تو انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا مدینہ مدینہ ایک اور سوال تھا کہ میں چونکہ اسٹوڈینٹ ہوں اور میرے پیپر آ رہے ہیں دس تاریخ کو تو میرے اساتذہ نے مجھے یہ کہا ٹیچر نے یہ کہا کہ تمہارے لیے سب سے اہم کام یہ ہے کہ تم امتحانات کی تیاری کرو لہذا اب مجھے یہ بتائیں کہ ایک طرف تو آپ ترغیب دلا رہے ہیں کہ رمضان کی راتوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے مجھے میرے پیپروں کی تیاری بھی کرنی ہے میں کیسے مینج کروں دونوں چیزوں کو میں تو قبر کے امتحان کی تیاری کی دعوت دوں گا اللہ جیساً قبر کے امتحان کی تیاری کریں اور اگر جس پیپر کی تیاری کرنی ہے اس کی تیاری آپ کے لیے جائز ہے اور دیکھ لیجیے دنیا اور آخرت کا اس میں کتنا فائدہ ہے رمضان و مبارک تو دوبارہ نہیں آتا جیساً. یہ تو طے ہے تو میں تو یہی کہوں گا کہ رمضان المبارک کی گھڑیاں اور راحت سات ہیں ان کی جو لمحات ہیں اسے کسی قیمت میں بھی دینے کا آدمی کو گوارا نہیں ہونا چاہیے کہ یہ تو بس میں اس کو فل یوٹیلائز کروں گا جیسے ہی آدمی جاتا ہے کوئی کہ یار میں تو اب اس کو پورے کے پورا اس کو فائدہ اٹھاؤں گا تو یہ رمضان المبارک جب مل ملے نا تو اس میں آدمی کا ذہن یہ ہوگا یار ماہ رمضان آیا ہے ایک مہینہ رہے گا میں تو بس اس کو پورے کا پورا جو ہے نا وہ مطلب میں رمضان میں چلا جاؤں گا Allah. Allah. میں Allah. رمضان میں چلا جاؤں گا اس کو پورے کا پورا میں اس کی برکتیں لینے کی کوشش کروں گا یہ سین ہونا چاہیے اس امید پر کہ اگلا رمضان بھی آئے گا میں اس میں کر لوں گا تو یہ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں اگلے رمضان کر لیں گے ابھی زندگی پڑی ہے جی ابھی زندگی پڑے گی پڑی ہے سانسوں کی گنتی ہے زندگی کہتے ہیں نا کتنی بے اعتبار ہے دنیا موت کا انتظار ہے دنیا Allah. تو زندگی ہے کہاں سانسیں جس کی جتنی, جتنی پوری ہو گئیں اس کی زندگی پوری ہو گئی ہماری سانسیں ختم ہماری زندگی ختم اب ہم جو اس وقت زندہ ہیں ہم نے اپنے اکاؤنٹ میں کتنی سانسیں بیلنس رکھی ہیں اس کا علم اللہ کو ہے آپ کو مجھے نہیں ہے جب یہ ہمارا بیلنس ختم ہو جائے گا ہماری سانسیں ختم ہو جائیں گی تو ہماری روح نکل جائے گی اس پہ کوئی نہیں جانتا کہ اس نے کب تک جینا ہے اس لیے اس رمضان کو اپنی زندگی کا آخری رمضان ہی بلکہ آج کی رات بھی ہم اپنی زندگی کی آخری رات ہی تقور کریں لاہ اچھا ایک اور بات بھی ہے کہ کل جیسے عید کی تیاریوں کے حوالے سے بات آئی کہ بڑی راتوں میں بھی لوگ عید کی تیاریوں کے لیے چلے جاتے ہیں بازار میں تو آپ نے تو عید کی تیاری کر لی ہوگی کپڑے وغیرہ سلوا لی ہوں گے ہم نے عید کی تیاری کرنی ہم کیا کریں ہمیں تو آپ ترغیب دلا رہے ہیں اچھی بات کہہ رہے ہیں آپ کی تیاری ہو گئی ہوگی, ہوگی. میں نے کیا تیاری کرنی ہے مجھے تو ویسے ہی کہیں تیاری کا جانے کا وہ ہے ہی نہیں ہم رمضان میں کہاں جائیں گے ہمارے درزی ہوتے ہیں وہ ہمیں ہمارا سفید جوڑا سی کا دے دیں گے یہ ہمارے عید کا جوڑا ہوگا یا ہم نے کیا تیاری کے لیے کہاں جانا ہے کہ ہم عید کی تیاری کر لی ہوگی یا نہیں کر رہی ہوگی تو اگر مثال کے طور پر کوئی ایسا ہے بھی کہ جس کے بارے میں آپ کو لگتا ہے کہ یار ان کا تو ہو گیا ہوگا اپنا بات اگر وہ بات اچھی تو بات کو بول کر لیں اس کے کردار میں جھانکنے سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا تو آپ کو بات تو اچھی کی جا رہی ہے نا کہ رمضان المبارک ان راتوں کو بازاروں میں محض گناہوں بھرے اور غفلت برے انداز میں گزارنے کے بجائے اگر ہم عبادت میں اور ریاضت میں گزاریں گے تو انشاءاللہ ہم کو فائدہ ہوگا ویسے بھی سلمان بھائی کل یہ ڈسکس ہوا تھا نگرانی چورن نے یہ کہا تھا کہ آپ جان سکتے ہیں شرعی تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے کم وقت کے لیے وہ کام کر کے واپس آ جائیں بجائے کہ بلا وجہ بازاروں میں کم وقت کے لیے چلے جائیں آپ نے کبھی سوٹ خریدے ہیں آپ نے کبھی آپ کبھی خریداری کرنے لیں ہیں جی الحمدللہ تو آپ مجھے بتائیں اتنی جلدی کوئی چیز پسند آتی ہے بندہ اپنی پسند کی چیز بھی نہ لے کم وقت کے لیے جائے کم وقت تو یہ ہے کہ بندہ دکان پہ جائے وہاں جو دیکھا ہوا ہے جو رکھا ہوا ہے اس کو اٹھا کے لے آئے یوں تھوڑی ہوتا ہے عید کا دن ہو سرکاری سال بعد عید آتی ہے کوئی بندے نے اپنی اپنی پسند ہے دوبارہ دو مہینے کے بعد آنے والی ہے ایسا نہیں ہے وہ بھی سال اور کے بعد دوبارہ آئے گی نا وہ سال کے بعد گھوم کے آئے گا نا ایسا نہیں ہوتا حضور کہ وقت لگتا ہے اصل میں اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے یعنی میرا اپنا خریداری کا انداز تو یہ کہ اگر میرے ساتھ تو خریداری کرے گا تو شاید ملٹوں میں فارغ ہو جائے گا ہمارے جی ساتھ خریداری اپنے تو ملٹوں میں ایسی ہوتی ہیں فکس ہوتی ہیں آپ کو پتہ ہوتا ہے وہاں سے یہ ساری چیزیں مل جائیں گی مگر ایک ہی چیز کو آپ دس دس بارہ بارہ دکانوں پہ چیک کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے آپ نے ایک ذہن بنایا ہوتا ہے چھ گھنٹے مجھے گزار تو دل دل یہ پلاننگ میں آ جائے گا اندازہ ہو جاتا ہے اندازہ ہو جاتا ہے اور مہنگا سستا وغیرہ دیکھ دکھا کر مطلب آدمی جو ہے نا میں بتاؤں کہ اگر مثال کے طور پر جانے کی ضرورت پڑ گئی میں تو جانے کی فیور نہیں کرتا یہ رمضان کی راتوں میں یہ رمضان مبارک بازاروں میں نہیں گزارنا چاہیے تو اور اگر مثال کے طور پر کہے کہ یار جانا ہی پڑے گا ایسے اجڑے دل سے جائے اور جیسے بادلے نہ کھاس کے آ جائے گرمی ہے اور مطلب یہ کر کر آ کر بس جلدی جلدی میں بھا کر مسجد میں پہنچ جاؤں اور اللہ کی ران ہے خریدے ہیں کمال بات کرتے ہیں مطلب یار آپ اس کو کیوں کھینچ رہے ہو خریدے نہ یہ نہ خریدے وہ میں تو ایک ہی بات جانتا ہوں رمضان مبارک چلا جائے اور مقفرت نہ ہو اس پر افسوس کی وہ کیفیت پیدا کر رمضان چلا گیا میری مغفرت نہ ہوئی تو میرا کیا بنے گا اللہ تو یہ ہے اللہ الحبیب بھائی جی میرا نام مومن قاسم اٹہ رہی ہے میں فیصلہ باد سے بول رہا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ میں پنج تاریخ نوظر صاحب آنا چاہتا ہوں کراچی میں خزانے مدینہ میں اور میرے عام مخشرے مقصد صاحب کی زیارت کرنی اور بیٹھ ہونا چاہتا ہوں اور دوسری بات میں گلے لگنا چاہنا اگر یہ مسئلہ میرا حل ہو سکتا ہے سے گلے لگنا واپس نہیں حضور ابھی فی الحال تو نہ ملاقات کی صورت ہے نہ گلے لگنے کی صورت ہے آپ آئیے علم دین سیکھیے فیضان مدینہ میں رہیے ہزاروں ماشاءاللہ اللہ ہیں اور یہ الحمد علم دین سیکھنے کی برکتیں حاصل کر رہے ہیں آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں آپ بھی آئیے اور ماشاءاللہ علم دین حاصل کیجئے اور امیل سنت کی اس طرح صحبت میں رہیے ابھی دیکھیے ماشاءاللہ ایک اچھا ماحول بنا ہوا ہے اور وہاں پر کلام پڑھے جا رہے ہیں اور امیر سنت ماشاءاللہ اس کلام میں شامل ہوتے ہیں وہ خوب وہاں پر دعائیں ہوتی تھوڑا سنائیے گا اور یہ ماشاءاللہ اللہ کال چلائی جی عمران بھائی سامنے رہتے ہیں اسے باتیں ملی جی میں نے یہ پوچھا تھا کہ رمضان وبارک میں جو زکوۃ کا بتایا جا رہا ہے یہ کتنا فرض ہے ایک لاکھ روپئے کے پیچھے دیکھیے یہ زکوٰۃ کے تو میں یوں مسائل تو یہاں نہیں بتا سکوں گا اس کے لیے آپ مخت المدین کتاب ہے فیضان زکوٰۃ بہت چھوٹی سی کتاب ہے یہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی انشاءاللہ شاء امید کو دستیاب ہو جائے گی آپ اس کتاب کو لے لیں اور اس کتاب سے زکوٰۃ کیسے ادا ہوگی کس کس مال پر ادا ہوگی اور کس کو دینے سے زکات ہو جائے گی اس کی مختصر سی تفصیل پڑھ لیجیے انشاءاللہ شاء آپ کو فائدہ ہوگا مدینہ, مدینہ. اچھا, اچھا وہ اچھا ایک لاکھ پر کتنی زکات ہے ایک لاکھ ہم زکات ڈھائی فیصد ہے تو یہ ڈھائی فیصد یاد رکھیے گا جی کال چلائیے ایک لاکھ پر ہوگی نا کہ دو ہزار ڈھائی ہزار ہوگیا تو ہم اچھا دھائی دھائی فیصد... مسئلہ بیان ہوا تھا اس کے حوالے سے دراوی کے حوالے سے تو تراوی سنت لکھا ہے شجان رمضان کے اندر کہ تراوی جو ہے یہ سنت مقدہ ہے اور اس میں ایک بار ختمے قرآن یہ بھی سنت مقدہ ہے سنت مقدہ علل کفایہ نہیں ہے جزاک اللہ سنت مقدہ علل کفایہ جو میں نے کہا یہ نہیں ہے سنت مقدہ ہے اور ایک بار قرآن پاک ختم کرنا یہ بھی سنت مقدہ ہے ماشاء جزاک اللہ خیرہ جی کال چلائیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ الحمدللہ ماشاءاللہ اللہ مدنی چینل کے جتنے بھی پروگرام ہیں یہ سب ہی ہمارے دل کو چھو لیتے ہیں اور الحمد للہ اس دن کی کروڑوں قرور کروڑوں نگزیاں ہم تک پہنچاتے ہیں اللہ تعالیٰ تمام ٹیم کو چادو و آباد رکھے اور مدنی چینل کو نظر بچائے آمین ماشاءاللہ اس بار مدنی چینل کی ہم نو سالگرہ منا رہے ہیں تو آپ دعوت اسلامی کے اس اہم ترین شعبے مدنی چینل کے لیے بھی اپنے جذبات و تاثرات ہمیں ریکارڈ کروا سکتے ہیں جو کہ انشاءاللہ وقتن اللہ وقتاً اسے بھی چلاتے رہیں گے انشاءاللہ یہ دس رمضان مبارک کو مدنی چینل ہمارا شروع ہوا تھا اور اس سال ماہ رمضان کی دس تاریخ کو ہمارے مدنی چینل کے اللہ کی رحمت سے دس سال پورے اے نو سال پورے ہوں گے اللہ کریم مدنی چینل کو نظریں بلد سے محفوظ فرمائے سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد امیر سنت کے یہاں انشاءاللہ اللہ کلام کا سلسلہ ہوگا آئیے چلتے ہیں وہاں کلام سنتے ہیں